یہ گویا کے اسباب ہیں جیسے قرآن مجید کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے لیکن اس کا ذریعہ بنا دیا حفظ کا نظام یہ جو حافظ لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں پھر رمضان مبارک آتا ہے تو جشن کی کیفیت ہوتی ہے حفاظ دورہ کر رہے ہیں اللہ نے ذریعہ بنایا عالم اسباب میں اسی طریقے سے حضور کی شخصیت کو اس غلب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب کیا پیدا کیے یہ تین کیٹیگریز میں, میں میں نے ان کو نوٹ کیا ہے اور تین ضرب تین نو امور ہے وہ نوٹ کر دیجیے سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کو بہت باشگاف الفاظ میں بڑے تکرار کے ساتھ بڑے اعادے کے ساتھ بار بار سامنے لایا گیا سرحبن اسرائیل میں فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے سبحان ربی ہل کل تو اللہ بشر رسولا پاک ہے میرا رب میں تو اس کے سوا اور کیا ہوں کہ بشر ہوں اور رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں اس کے سوا میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے میں بشر ہوں اور سورہ کہف کی آخری آیت جو ہے یہ اس پر ضرور سنام ہے قرآن مجید کا اور یہاں تقابل کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وہ بھی توحید کا بہت بڑا خزانہ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے مقام رفیع کو برقرار رکھا گیا کہ اسے لگا نہ بھی کہیں الحمد اللہ تخص ولم یق ال شریق الفل ملک ولم یق القیرا <تَكْبِيرًا> اور سورہ کہف کی آخری آئت وہ دوسرا شرک کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر کر دینے والا شرک یہ اس پر ضرور سلام ہے بشرم مسل کم یو ہایہ انما اللہ کہہ لیجیے میں تو بس تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں ہاں مجھ پر وہی ہوئی ہے اور اس وہی قائم ترین نقطہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی علا ہے رمن کا فلیامل عبادت رب ہی احادہ تیسرا مقام اس میں نوٹ کیجئے سورت تغابن کی آیات پانچ اور چھ وہاں قاعدہ کلیہ کے طور پر آیا ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب وہ قوموں کے پاس آئے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ تو ان کی نفی اسی بنیاد پر کی گئی کہ تم تو بشر ہو المیات نبا کفر فضاک اذاب العلیم ذال کا بے انہ کان تاثی ہمرات بشر فقفر وطول وسط و اللہ ولی الحمید یہی شے ہمیشہ لوگوں نے ایک بہانہ اختیار کیا گا تم تو ہماری جیسے بشر ہو کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے کیا بشر اللہ رسول بنا کر بھیجے گا ہم ماننے کو تیار نہیں اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہی بیماری جیسے کہ خون میں خرابی ہو پھوڑا کبھی ادھر نکل آئے گا کبھی ادھر نکل آئے گا مرض تو ایک ہے پھوڑے دو جگہ نکلے ہیں خرابی ایک ہے یہی خرابی ہے کہ جو اس وقت ظاہر ہوئی اس چکل میں کہ رسولوں کا انکار کیا گیا اس بنیاد پر کہ تم تو بشر ہو اور ان کی امتوں نے پھر اسی بیماری کے تحت رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیا انہوں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا امتوں نے رسالت کی بنا پر بشریت کا انکار کر دیا اس میں میں ذرا ایک بات نوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے عرف عام میں ان کی ایک بڑی اہم شخصیت تھی اب ان کا انتقال ہو گیا آج زیادہ فیض الحسن مرحوم ان کی ایک تقریر میں نے سنی تھی بنڈبری میں جو سائی وال کہلاتا ہے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی عام طور پر تو ان کے واعظ جو ہے وہ بشریت کی نفی کریں گے انہوں نے بڑا عمدہ انداز اختیار کیا تھا نے کہا کہ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے تمہارا کیا خیال ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھا کیا ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور بشر ہم بھی مانتے ہیں کہ بشر لیکن ہمارا تم پر اعتراض صرف یہ گویا کہ وہ وہابیوں کو یا دیوبندیوں کو اہل حدیثوں کو خطاب کرتے ہوئے گنازرانہ اور خطیبانہ انداز میں کہہ رہے تھے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی بشریت کو زیادہ نمایاں مت کرو یہ سوئے ادب ہے جیسے کہ تمہارے والد کا کوئی نام ہے عبد الرحمان ہے یا جو بھی ہے لیکن تم اپنے والد کو نام سے نہیں پکارتے ابا جان کہہ کر پکارتے ہو نام سے پکارو گے یہ سوئے ادب ہو جائے گا نام تو ہے ان کا بس یہ ہے ہمارا موقف وہ بشر ہیں لیکن ان کی بشریت کو جس طرح تم ایمفسائز کرتے ہو جس طرح اس کو بیان کرتے ہو اس میں سوئے ادب ہے بہرحال یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں سامنے آئیں کہ جن سے یہ جو خلیج جو بہت بڑھ گئی ہے ان میں کچھ کمی ہو سکے اللہ تعالیٰ کرے تو معلوم یہی ہوگا جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں کہ جو مسلمہ فرقے ہیں ان کے مسلمہ قائد میں ایسی بات موجود نہیں ان کے اہل ان سے بات کریں گے تو بات کچھ اور سامنے آئے گی ان کے نات گو اور ان کے جو بھی واعظین ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوگا وہ تو زمین و آسمان کے قلابیں ملائیں گے یہ ان کی ضرورت ہے پیشہ ورانہ ضرورت ہے اب آئیے دوسری بات قرآن مجید میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جتنے سخت الفاظ میں گرفت لی گئی واقعہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی گھبرا جاتا ہے وہاں ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا کی کیا کریں یہاں عربی زبان ہے ترجمہ کریں لیکن وہ سوئے ادب ہے ہماری زبان جو رکتی ہے مدو وہ بھی در حقیقت میرے نزدیک اسی لیے کہ وہ مقام جیسا کہ کہا ہے شیخ ابن عربی کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے ار رب و ربن و ان تنزل و و ان ترقا رب رب ہی ہے خا کتنا ہی نزول اختیار فرما لے جیسے کہ آیا ہے حدیث میں رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے چاہے وہ ساتھ میں آسمان پر عرش پر ہو تب بھی اللہ ہے اور یہاں اگر نزول فرما لیا کیسے نزول فرماتا یہ میں نہیں معلوم لیکن حدیث میں نزول ہے ہم کیفیت نہیں جانتے اس کے اوپر ہمارا حضور کی دی ہوئی خبر ہے ہم اسے تسلیم کریں گے لیکن یہ کہ اس نزول سے وہ رب ہی رہتا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ جاتی بل ابدو ابد الم ترقی بندہ بندہ ہی رہتا ہے خاص کتنا ہی ترقی کر لے کتنا ہی اونچا چلا جائے حضور ساتویں آسمان پر پہنچ گئے سدرت المتہا پر پہنچے تب بھی ابد ہی تھے معلوم یہ ہوا کہ اس کو واضح کرنے کے لیے جو گرفت ہوئی ہے اوریجن الفاظ میں ہوئی ہے اس سے بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے قرآن کا ہر پڑھنے والا کوئی ضرورت نہیں لمبی بیسے کرنے کی قرآن کا ترجمہ کسی شخص کو سمجھ میں آ رہا ہو اور وہ قرآن کے ان مقامات کو پڑھنے وہ اس نوع کے شرک سے محفوظ ہو جائے گا الجا الاما و ما یدری کا لا الزک کا ذکر اما من استغنا فالتا لہو تسدا و اما کا اللہ یزکا وہ اما من جا کا یسا ویکشا فالتا انا تسکرا ترجمے کا وقت نہیں ہے صرف حوالہ دے رہا اسی طریقے سے ایک جملہ نکل گیا ہے عہد میں حضور کی زبان مبارک سے جب تلوار کا وار پڑا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے پورا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا آپ کی زبان سے الفاظ نکل گیا کیفا یہد اللہ ہومن خزب وجہ نبی بالدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا فوراً پکڑ ہو گئی لگا من من کہ نبی آپ کا کوئی اختیار میں حصہ نہیں ہے یہ اختیار تو ہمارا ہے جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے ہم چاہیں گے انہیں سزا دیں گے چاہیں گے انہیں ہدایت دے دیں گے اور آپ دیکھیے عجیب ہے یہ جن کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا ہے جو سب سے بڑا سبب اور ذریعہ بنے ہیں وہ تو حضرت خالد ابن ولی ان کی وہ نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ درا خالی ہو گیا ہے تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے جو رسالہ تھا کیولوی تھی جو کفار کی اس کے وہ کمانڈر تھے وہ لمبا چکر دے کر آئے ہیں اور پر سے جب حملہ کیا ہے تو جو فتح حاصل ہو چکی تھی وہ عارضی تو پر شکست میں بدل گئی وہی خالد ابن ولید ہے جنہیں اللہ تعالیٰ حضور ہی سے خطاب دلواتا ہے خالد اللہ یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اسی طریقے سے سورہ بلی صاحب یہ میں چند چیزیں دے رہا ہوں مشت نمونہ کلوارے والی بات ہے ورنہ قرآن ملید بھرا بڑا ہے مثالوں سے اینبی یہ, یہ تلے ہوئے ہیں ون کا دفتنون اکانل نظی اوینا کل تفتری علینا غیر وید الخو کا خلیلا این یہ جو مشرک ہیں یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرح منسوخ کر دیں اگر آپ ایسا کر دیں وہ دوست بنا لیں گے آپ کو جھڑا ختم ہو جائے گا لڑائی آپ سے تو نہیں لڑائی تو ہمارے کلام سے ہماری توحید سے اس کے بعد الفاظ آئیں وہ لا نہ کا لقد کتنا ترکلو الہم شیل اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ہی نے آپ کے پاؤں جمائے رکھے اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی عجب نہیں بلکہ ترجمہ تو یہ ہوگا کہ آپ تو ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب ہو ہی گئے تھے لقد کتنا ترک لو ال سیل بہرحال ہم جب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ, آپ کو عطا نہ کیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ جھکی جاتے معلوم ہوا کہ بر بنائے طب بشری جو معاملات ہوئے اگر حضرت ابراہیم آپ کے صاحب دادے کا انتقال ہو رہا ہے عالم نذا میں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور صحابہ حیران ہو گئے آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو فرمایا ہاں یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی باقی ہم کہیں گے وہی کہ جو اللہ کی رضا ہے ہم اس پر راضی ہیں جو اللہ کی مرضی ہے ہم اس پر کوئی شکایت نہیں کرتے تیسرے درجے پر خود حضور کی جو احتیاطیں ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجیے حالانکہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے کوئی بڑا آدمی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے کوئی نیت بھی نہیں ہوتی آپ کی کوئی شرک کوئی نہیں بلکہ یہ آداب میں سے حضور اپنے بارے میں سختی سے منع کرتے تھے یہ در حقیقت اسی احتیاط کا تقاضا پھر آتا ہے یہ سیرت کی کتابوں میں کہ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے مسلمانوں کے ماں بین, تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کوئی امتیازی شان نہیں کہ گاؤں تکیے لگے ہو خاص کوئی گدا بچھا ہوا ہو اور کوئی مور چل جل رہا ہو اور کوئی کچھ نہیں بس اوقات آنے والے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح گل مل کر رہنا بلکہ اس میں جو بڑی اونچی بات کہی ہے قاضی صلاء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے وہ تو چونکہ بہت بڑے صوفی بہت بڑے فلسفی بہت بڑے منطقی بہت بڑے فقیر بہت بڑے مفتی بڑے جامع صفا شخصیت انہوں نے بہت عمدہ بات کہی ہے بلکہ بات صوفیہ کا غالبل قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو کامیابی عطا کی ہے دنیا میں اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کا نزول بہت کامل ہے اگر کوئی انسان بہت مقامی بلند پر ہو وہیں سے بیٹھے بیٹھے لوگوں سے گفتگو کرے جیسے کہ جسے آپ کہتے لک ڈاؤن اپون اگر یہ معاملہ ہوگا تو وہ قریب نہیں آ سکیں گے لوگ وہ اپنے اور اس سب کے درمیان بہت محسوس کریں گے بڑا فصل ہے بہت بہت ہے اگر آپ نیچے آ نزول حضور کا نزول بہت کامل ہے اتنے نیچے اترے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ عام صف میں آ کر گل مل کر ان کے برابر انسانی سطح پر سارے معاملات یہ نہیں کہ وہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ ہے اگر آپ پڑھیں گے بائبل تو آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر وہ اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے تھے قدم قدم معلوم ہوتا ہے بہت فصل ہے بہت گود ہے حضرت مسیح کے مقام میں اور یہ جو ان کے ساتھی یہ معاملہ آپ کو حضور کے ہاں نظر نہیں آئے گا پھر یہ کہ مشرق کی حیثیت سے آپ آپ نے یہاں تک بھی کہنے میں کہیں کوئی قباحت محسوس نہیں کی مجھے تمہاری اس دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے آپ نے عورتوں کا بھی شمار کیا عورتیں پسند ہیں بظاہر یہ بات بڑی ہلکی سی لگے گی کسی روحانی شخصیت کی طرف سے اور کسی دینی شخصیت کی طرف سے لیکن نہیں خوشبو پسند ہے اور عورتوں سے پرانے مجید میں آ ہے آجابا کا حسن ہوں نا این بس اب آپ کے لیے اب آئندہ کسی نکاح کی اجازت نہیں ہے خا کسی خاتون کا حسن آپ کو بہت ہی آپ کی نگاہوں میں خوب جائے تب بھی نہیں راحت, اتنی ہے بشریت کی سطح پر اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بڑا ذریعہ بن گیا ہے اس احتیاط کا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نو کے شرک میں یہ امت ملوث نہیں ہوئی اسی میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے ایک موقع پر ایسے ہی جیسے کہ گفتگو ہوتی ہے عام انداز میں کہہ دیا ماشاءاللہ شاہ اللہ اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں فوراً آپ کے غریب سرمائی ٹوک دیا اجالتنی للہ مدن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت تو صرف اللہ کی وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے میری مشیت کو تو کوئی دخل نہیں ہے ویسے یہ کہ یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن میں اس کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ بھی قرآن میں کہہ دیا گیا کہ ان کا من احبتا والا کن اللہ یہ شاہ اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں جس کو چاہے لے آئیں ہدایت کے راستے پر تو اللہ ہی کا اختیار ہے جس کو چاہتا ہدایت دیتا مشیت تو اس کی ہے اگر مشیت میں محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و ضلالت کے فیصلے ہو جاتے تو کم سے کم ابو طالب اس دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت نہ ہوتے کیسے ممکن تھا کتنی محبت محسن ہیں ابو طالب کس درجے حفاظت کی ہے حضور کی ڈھال بنے رہے ہیں مشرقی مکہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اب مطالب کی شخصیت تھی اس لیے جب ان کا انتقال ہو گیا فیصلہ کر دیا کہ اب قتل کر دو اس لیے کہ اب جو سیادت تھی بنو ہاشم کی وہ آ گئی تھی ابو لہب کے ہاتھ میں وہ تو خود سب سے بڑا کٹر دشمن حضور کا کوئی رکاوٹ نہیں رہی اس لیے حضور طائف ہے بہرحال صرف اس وقت یہ ارض کرنا تھا کہ اگر اسی پر طے ہونا ہوتا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ مثال اللہ نے رکھی ہی اس لیے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے مشیت اسی کی ہے جیسے کہ فرمایا گیا اب ہمشاء اللہ اللہ یشاء اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وہ انداز جس کو قرآن نے اور پھر خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے ملبوز رکھا ہے ان احتیاطوں کو جس کا یہ عالم اسباب میں اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ شرف ذات کی وہ گھناونی صورت جو دوسرے امبیا غسل کی امتوں میں پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے تاحال محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ شاء تا ابد محفوظ رکھے گا البتہ اس کے ضمن میں تھوڑی سی ایک وضاحت میں کر دوں اس لیے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے میں تو چاہتا تھا کہ شرف صفات کی بحث بھی آج آدھی ضرور ہو جاتی لیکن وہ ممکن نہیں ہے اب یہ تو اگلی نشستی میں اس کو شروع کروں گا آج چونکہ میں نے کافی امتسائز کیا ہے زور دیا ہے اور میں نے کیا دیا قرآن مریض کے الفاظ سے اندمان بشروم مس لو کو اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ اس کو بالکل اپنے اوپر قیاس کر لینا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ ادور نے فرمایا اکم مسلی جب کچھ صاحبہ نے کہا کہ آپ سو میں وسال رکھتے ہیں میں وسال یہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا رات بھر بھی اسی طرح روزے میں اگلا دن پھر روزہ دو دن کا میں وسال ہو گیا تین دن کا ہو گیا حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو منع کیا جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ رکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں روک رہے ہیں آپ نے فرمائی ہو تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو اس کے بعد مختلف روایات میں ساز آئے ہیں میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہمارے جیسے یہ بھی در حقیقت غلوب کا دوسری انتہا ہو جائے گی انتہا جو ہے وہ دوسرے رخ پر انتہا پسندی اور اسی کے حوالے سے وہ نور اور بشر کا معاملہ ہے وہ حضور بشر ہیں کوئی شک نہیں لیکن نور بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کس معنی میں نور ہدایت ہونا تو مسلم ہے کس کو اختلاف ہوگا نور ہدایت ہے شم ہدایت ہے نورے ہدایت ہے گویا کہ استعارے کے طور پر کہا جائے لیکن میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف استعارہ محاورہ نہیں حقیقت ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے تو یہ حقیقت واضح ہو گئی قرآن مجید سے ہر انسان میں نورانیت بھی ہے ظلمانیت بھی ہے اس کا وجود روحانی یہ روح جو ہے نورانی سے ہے میرے وجود میں بھی نورانیت ہے آپ کے وجود میں بھی ہے لیکن ساتھ ہی ظلمانیت بھی ہے تاریخیاں بھی ہے ہمارا نفس امارا، ہمارا ہمارا حیبانی وجود ہمارا اد لیو یہ ظلمانیت ہے تاریخیاں لیے ہوئے تو گویا کہ ہم بھی مجموعہ ہیں نورانیت تو ظلمانیت کا نقطۂ نوری کے نام ہے خدی خودی زیر خاک ما شرارے زندگی اور ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے اب اس موضوع پر حقیقت زندگی کے عنوان سے اور عظمت سوم کے عنوان سے میری تحریریں موجود ہے تفصیلت اب صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے ہماری ظلمانیت ہماری روحانیت پر غالب ہے نورانیت پر غالب ہے ہماری نورانیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانیں کبھی تھوڑی سی روشنی ہو گئی پھر کبھی اگیرا چھا گیا نفس لمبامہ کی یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں آپ کی نورانیت کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہوا آپ کی اس ظلمانیت پر یا نفس کے جو بھی تقاضے تھے ان پر جس کو حضور نے یوں بھی تعبیر کیا جب آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے گویا کہ اپنے اس وجود حیوانی کے تقاضوں پر اس درجے غالب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں کہیے کہ آپ کی نورانیت یا روحانیت اس درجے غالب تھی آپ کی بشریت پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نورے مجسم تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے آپ نور تھے بشر نہیں تھے تو یہ ہے لیکن اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بشر تھے نور نہیں تھے تو یہ بھی ہے ان دونوں کے ساتھ آپ دائیک وقت نور بھی تھے بشر بھی تھے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ہر بشر میں ایک نورانیت ہے لیکن نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ کمال پر تھی وہ اپنے اس مقام پر تھی کہ یہ کہنا جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ آپ پورے مجسم تھے اس لیے کہ آپ کے جو وجود بشری کے تقاضے تھے وہ گویا کہ کل معدوم ہو چکے تھے بارک اللہ علی والم فی قرآن العظیم و نفانی ویا کم فل آیات وزرک حکیم